الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأبحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد وحرى من المسجد حوله من انه هو صدق محترم حضرات ہر سال کی طرح اس سال بھی میرادم النبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم یاد منانے اور اپنے ایمانوں کو واقع میں راج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جد مگانے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر مجتما ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کمالات ہیں بے شمار درجات ہیں اور بے شمار صفات ہیں بے حساب معجزات ہیں انہی میں سے نیراج بھی ایک ایسا عظیم الشان معجوزہ ہے کہ عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے عقل کا کچھ ہی حال کیوں نہ ہو لیکن میرا اور آپ سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے حضور کو بیداری کے عالم میں اس شرف و مجھ سے نوازا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں تشریف لے گئے کہ جہاں آپ سے پہلے نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا ہے اور نہ کوئی جائے گا یہ اعزاز اور یہ شرف و مجھ اور یہ انفرادی مقام صرف اور صرف سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے یہی چودہ سال سے لے کر اب تک کے صحیح مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اور متفقہ نظریہ ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واقع میں راج کو سننے اور سنانے کے لیے اور واقع میں کی برکتوں سے مستفیض ہونے کے لیے یہ سلسلہ بہت ہی قدیم اس کو کوئی سال یا دو سال یا چند برس یا کوئی صدی دو صدی نہیں بلکہ صدیاں گزر گئی ہیں اور اہل ایمان اسی طرح سے رجب کی ستائیسویں شب میں اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقع میں کو سناتے اور سنتے ہوئے آئے ہیں اور خاص طور پر عرب میں تو اس موقع کو اور اس رجب کی ستائیسویں شب میں واقع میراج کو رجبی کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے رجبی یعنی ستائیسویں شب میں میراج کے حوالے سے اس کو رجبی شریف کہا جاتا ہے اور اگر کسی کو شوق ہو زیادہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کا اور معلومات حاصل کرنے کا تو پھر وہ تفسیر روح البیاں کا کم از کم مطالعہ کر لے کہ جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے اگرچہ دیگر کتب تفاصیر تک ان کی رسائی نہ ہو لیکن تفسیر روحل بیان بھی ایک ایسی معتبر تفسیر ہے کہ جس میں بڑی شرح و بس کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس واقع معراج پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے نکات اور اس کے فلسفے کو اور اس کی حکمت کو بڑے اچھے انداز سے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مصنف ہیں تفصیر روح البیان کے انہوں نے جو ہے اس کو بڑی عمدگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے ہوئے بیداری میں حالت بیداری میں اس طرح سے میراج پر تشریف لے گئے یہاں یہ بات رکھنے کی یاد رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں از خود معاج پر گیا ہوں بلکہ اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ فرمایا دعویٰ حضور نے نہیں فرمایا کہ میں معراج پر گیا میں نے معراج کی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعویٰ فرمایا جس کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں پندرہویں پندرہواں جو شروع ہو رہا ہے اس کی یہ پہلی ہی آیت ہے اور اس سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے کیونکہ جس کا آغاز ہوا سبحان الزی اسراب ابل من المسجد الحرام کہ پات ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی یا جو لے گیا اپنے عبد مقدس کو من المسجد الحرام رات کے تھوڑے سے حصے میں للم من المسجد الحرام رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد افسا تک اللذی بارکنا وہ مسجد افسا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں من آیات لین من آیا کہ تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائیں انہ حوت سمیع البقیر بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو دعوی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت جو کہ قادر مطلق ہے اور مقتدر ہے تو اس کی ذات گرامی پر ہم سب کا ایمان ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا طاقت والا ہے بڑی شان والا ہے بڑی قوت والا ہے اس کے لیے کوئی چیز کوئی بات محال نہیں ہے یعنی اس کی شان کے لائق جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کی قدرت کے تحت ہیں تو لے جانے والا اللہ رب العزت اور جانے والے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک اور پھر احادیث صحیحہ کے مطابق مسجد افسا سے آسمانوں اور آسمانوں سے پھر جو ہے عرش اعظم اور ارش اعظم سے بھی پھر جو ہے اس مقام اور اس جگہ جس کو جگہ اور مکان کہنا بھی سمجھنے کے طور پر جو ہے وہ ارض کیا جاتا ہے ورنہ وہ مکان نہیں وہ لامکان ہے تھوڑے سے رات کے حصے میں اتنی طویل مسافت اور پھر وہاں کے تمام جو ہے معاملات کا مشاہدہ ذات رب العزت سے گفتگو ہم کلامی کا شرف حاصل کر کر پھر واپس بیت المقدس تشریف لے آنا اور پھر بیت المقدس سے پھر جو ہے مسجد حرام اس طرح سے تشریف لے آنا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم ایک دم میں سرے ارش گئے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ کیسے ہو گیا تو جن کو اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر یقین ہے کہ وہ بڑا قادر ہے بڑا مقتدر ہے تو وہ تو اس واقعے کو سن کر یہی کہتے ہیں کہ آمنا وصدقنا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے بعض جو لوگ کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب عقل بھی کوئی چیز ہے اور جو بات عقل میں نہ آئے اور مشاہدے میں نہ آئے وہ تو قانون قدرت کے بالکل خلاف ہے یہ عقل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ساری نہ سمجھی اور جو ہے یہ بے عقلی کی باتیں ہیں اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور عقل کو اپنا معیار اور عقل کو بنیاد بناتے ہیں اپنی عقل پر جن کو بہت بھروسہ اور بڑا اعتماد ہے کہ عقل بھی کوئی چیز ہے تو میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کی یہ عقل جو ہے اور آپ کا یہ جو مشاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے قانون قدرت کے سامنے آپ کی یہ معمولی عقل اور آپ کی یہ تھوڑی سی عقل جو ہے یوں کہیے کہ بالکل محدود ہے آپ کا مشاہدہ جو ہے وہ محدود ہے قانون قدرت جو ہے لا محدود ہیں قدرت کے قانون جو ہے بڑے وسیع ہیں آپ کی معمولی عقل برائے نام جو عقل ہے اور برائے نام جو مشاہدہ اور تجربہ ہے یہ ناکافی ہے اور یہ بالکل محدود ہے یہ قانون قدرت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا ہے آپ کا تجربہ مشاہدہ اور آپ کی عقل جو ہے قانون قدرت سے بالکل جو ہے وہ محیط ہو ہی نہیں سکتی ہے اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی ہے اس طریقے آج آپ دیکھیں وہ لوگ کہ جو عقل کو پرکھتے ہیں کرقل کو, عقل کو معیار بنائے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی عقل پر بڑا ناز ہے بڑا فخر ہے ان کی عقل جو ہے وہ آج بہت سے مسلمات دنیا میں پائے گئے اور بہت سے نظریے قائم ہوئے بہت سے تجربات ہوئے بہت سے مشاہدات ہوئے سائنس دانوں نے بہت سی تھیوریاں جو ہیں وہ قائم کی لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج سے چند برسوں پہلے جو نظریہ اور جو فلسفہ اور جو تھیوری سائنسدانوں نے قائم کی تھی آج جو ہے ان کا عالم کیا ہے کہ وہ سائنسداں جنہوں نے آج سے کچھ برسوں برس پہلے کچھ تھیوری قائم کی کوئی نظریہ قائم کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہی میں سے سائنسدانوں کے گروہوں گروہ میں ہی سے کوئی ایسا محقق اور ایسا جو ہے وہ زیادہ علم والا سائنسداں پیدا ہو گیا کہ جس نے اپنے سے پہلے سائنس دانوں کے نظریات کو اور ان کی قائم کردہ کھیوری کو بالکل جو ہے وہ باطل اور بالکل غلط قرار دے دیا ثابت کر دیا تو یہ حال تو جو ہے جناب جو ہے وہ یعنی عقل رکھنے والوں کا ہے کہ وہ جن کو اپنی عقل پر بڑا ناز اور گھمنڈ ہے وہ ایک موقع پر اور ایک مرحلے پر کوئی نظریہ قائم کرتے ہیں کوئی بنیاد فراہم کرتے ہیں لیکن خود ہی آگے چل کر جو ہے انہیں میں سے کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جو اپنے سے پہلے والے کے تھیوری کو اور اس کے نظریے کو بالکل جو ہے وہ باطل قرار دے دیتا ہے تو آپ کی عقل تو اتنی محدود اور اتنی نارسا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ ایسے لوگوں کی عقل جو ہے اور مشاہدہ جو ہے وہ تو صرف انہی چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے عقل جو ہے انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے مشاہدہ جو ہے انہی چیزوں کا کیا جا سکتا ہے کہ جو موجود ہیں لیکن جو ابھی موجود نہیں ہے تو عقل جو ہے نہ اس کا اجرا کر سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھانے کے لیے جو ہے ارض کروں کہ دیکھیے کوئی شخص نو بجے پیدا ہوتا ہے دن کے نو بجے پیدا ہوتا ہے اور جناب جا کر کہیں ڈھائی تین بجے جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ سمجھانے کے لیے ارد کر رہا ہوں اب نو بجے جو پیدا ہوا ہے دن کے اور جناب ڈھائی تین بجے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اب جناب وہ نو بجے پیدا ہونے والا بچہ یہ کہے تاکہ گوجائی اس کو مل جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب لوگوں نے جو یہ جو بتایا ہوا ہے یا لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نکلتا ہے سورج غروب ہوتا ہے یہ بالکل غلط اب نو بجے جو پیدا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو سورج کو چمکتا دمکتا دیکھ رہا ہے اور ڈھائی تین بجے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسی چیز کو دیکھ رہا ہے اس نے جو ہے اپنی موجودگی میں صرف یہی دیکھا کہ سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے آب و تاب کے ساتھ جو ہے جناب چمکا ہوا ہے تو اب وہ جناب یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں یہ بالکل غلط ہے لوگوں کا کہ کہنا یہ بالکل غلط ہے کہ سورج جو ہے وہ نکلتا ہے اور سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں سورج جو ہے کہیں نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے نہ طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے بلکہ وہ تو آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے بس یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ ارد کرنا چاہا کہ بس جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو پھر جو ہے وہ لوگ جو عقل کے پیچھے چلتے ہیں عقل کو انہوں نے جو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے تو ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس شخص نے تو ابھی وہ مرحلہ دیکھا ہی نہیں دنیا کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی عمر کیا ہے دنیا کی جو عمر ہے وہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس کی عمر ہے اور نہ جانے آگے کتنی دنیا کی عمر ہوگی اور ہماری اور آپ کی جو ہے وہ عمریں کیا ہیں ہماری اور آپ کی عقل اور مشاہدہ کتنا ہے اور ہمارا تجربہ کتنا ہے بھائی زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے متعین کر لیں عام طور پر تو ایسا نہیں لیکن پھر بھی زیادہ سے زیادہ سو سال کا دیکھ لیں ہمارا تجربہ مشاہدہ زیادہ سے زیادہ سو سال کا ہو سکتا ہے سو سے کچھ اور بڑھ سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی مشاہدے اور تجربے کی تو یہ صورتحال حال ہے دنیا کی عمر کے مقابلے میں کہ جس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں برس کی عمر ہے دنیا کی اس کے مقابلے میں ہمارا علم اور ہمارا تجربہ اور ہمارا مشاہدہ تو بالکل جو ہے وہ اسی طرح کا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے جناب جو یہ کہیں کہ جو بات عقل میں نہ آئے اور جو مشاہدے میں تجربے میں نہ آئے وہ قانون قدرت, قدرت جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا قانون قدرت کے بالکل خلاف ہے یہ بات جو بات عقل میں آ جائے اور جو بات مشاہدے اور تجربے میں آ جائے وہ قانون قدرت کے عین مطابق ہے اور جو عقل اور تجربے اور مشاہدے میں نہ آئے وہ بات جو ہے جناب قانون قدرت کے خلاف ہے ہماری یہ یا ان کی یہ عقل جو برائے نام عقل ہے اس کی مثال اور اس کی حیثیت تو بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک کنویں کنویں کے مینڈک کی ہوتی کہتے ہیں کہ ایک کنویں کے مینڈک کے پاس سمندر کا مینڈک چلا گیا جب یہ سمندر کا مینک کنویں کے مینڈک کے پاس پہنچا تو کنویں کے مینڈک نے دیکھا کہ یہ سمندری مینڈک تو بڑا صاف ستھرا اور بڑا چٹا اور بڑا اجلا ہے کنویں کا مینک سمندری میںھک سے کہنے لگا کہ بھائی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہنے لگا کہ جناب میں سمندر سے آیا ہوں میں سمندری میں ہوں اس نے کہا کہ سمندر کیا چیز ہوتی اس نے کہا کہ سمندر سمندر جو ہے بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے بڑا وسیع و عریض ہوتا ہے بڑا بحر ذخار ہوتا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا جس کی کوئی حد نہیں ہوتی اب کنویں کا جو مینڈک تھا اس نے کہا کہ اچھا اپنے کنویں کی ایک فٹ حد میں اس نے تیرنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ اچھا اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر سمندر کے مینڈک نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے اس کے بعد جناب کنویں کے مینڈک نے آدھے کنویں کا چکر لگا کر پھر سمندری مینڈک سے پوچھا کہ بھائی اتنا بڑا ہوتا ہے سمندر اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے جناب کنویں کے مینڈک نے پورے کنویں کے دائرے کا چکر لگا کر ختم کر کر پھر سمندر کے مینڈک کے پاس آ کر کہا کہ اچھا اتنا بڑا ہوتا ہے سمندری مینڈک نے کہا کہ بھائی تم کیسی نام سمجھ کی باتیں کرتے ہو یہ تمہارا کنواں تو کچھ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں تو جب کنویں کے مینڈک نے سمندری مینڈک کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ جناب یہ بات میں نہیں مانتا کہ میرے جو ہے جناب آب ذخیرہ اس سے بھی زیادہ کوئی ذخیرہ پانی کا کہیں اور ہو میں تو اس کو نہیں مانتا یہ تو عقل میں ہی نہیں آتی بات تو یہی آج کل کے عقل کے مقلدوں عقل کے پجاریوں اور اپنی معمولی برائے نام عقل پر فخ اور نازا ہونے والوں کا حال ہے عقل کیا چیز ہے دین اسلام کے مقابلے میں عقل کوئی چیز نہیں ہے عقل سے اترنا پڑے گا یہاں جو ہے اگلی گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے یہاں اگلے گھوڑوں پر نہیں سوار ہوا جاتا ہے بلکہ یہاں پر تو جو ہے اگلی گھوڑے سے نیچے اترنا ہوگا تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا تبھی آپ کے ایمان میں پختگی آئے گی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات آئے کہ نہ آئے لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آن واحد میں ساری کائنات اور مکان سے لامکان اس سیر کر کر اس دنیا میں پھر تشریف لے آئے اور ہم جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں ہم اس پر و وسدانہ کہتے ہیں آج عقل کے پیچھے چلنے والوں کا عالم تو یہ ہے کہ جناب وہ یورپ کی اندھی تقلید میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہاں انہیں اپنی برائے نام عقل جو ہے وہ یاد نہیں آتی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تیس چالیس برس پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ رپتا رفتہ جو ہے یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگوں نے یورپ کی تقلید میں جناب کھڑے ہو کر کھانا پینا شروع کر دیا ایک میز پر کھانا چن دیا اور اس کے بعد جو ہے جناب اس کے ارد گرد پلیٹوں میں جو ہے جناب کھانا رکھ کر اور گھوم پھر کر جو ہے وہ جناب کھانا شروع کر دیا ہے آپ, آپ کے مشاہدے میں بھی یہ بات ہے تو یہ تو یعنی یورپ کے اندھی تقلید میں یہ ہو یہ کر رہے ہیں اب آگے ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ وہ وقت کب, کب قریب وہ وقت کب آتا ہے کہ جب میز کے ارد گرد پلیٹوں میں کھانا لے کر جو ہے دوڑ دوڑ کر کھانا کھائیں گے ہم تو اب اس انتظار میں ہیں کیوں کہ ان لوگوں کے نزدیک جو ہے عقل وہی ہے کہ جو یورپ کی اندھیر تقریب کرے اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ذہن کچھ اس طرح سے جو ہے یعنی بن چکے ہیں کہ یورپ سے جو بھی خبر آئے یا ریڈیو ٹیلی ویژن سے یا اخبار میں کوئی بھی خبر جو ہے جناب نشر ہو جائے شائع ہو جائے چھپ جائے بس اس کو جناب سناتے پھریں گے اور اس پر جناب تبصرے کرتے پھریں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ اب تو دور جو ہے جناب راکٹوں کا ہے اب تو انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے اور یہ خبر ہم نے کس کے ذریعے سے سنی اور چاند پر قدم رکھنے سے پہلے کچھ برسوں پہلے جناب روسی راکٹ کی خبر آئی تھی کہ جناب روسی راکٹ نے فضا میں ایک سو پچیس ڈیڑھ سے بھی زیادہ بلندی پر جا کر بہت تھوڑے سے وقت میں جناب زمین کے سترہ چکر لگائے ہمارے یہاں کے جو ہے ان عقل کے ماننے والوں نے سر جھکا کر تسلیم کر لیا بالکل صحیح بات ہے وہاں کوئی جو ہے یہ فلسفہ اور چوچرا یاد نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں جناب سترہ چکر زمین کے ارد گرد زمین کے مدار میں سترہ چکر لگا لیے روسی راکٹ نے کیونکہ خبر جو ہے وہ یورپ سے آئی تھی ریڈیو ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے اخبار میں شائع ہو گئی تو اس لیے جو ہے جناب رگے اعتراض نہیں پھڑتی اس کے بعد پھر جو ہے جناب خلائی جہاز جو ہے وہ جناب خلا کو لے کر جہاز اس میں سوار ہونے والے چاند پر اتر گئے اس پر بھی جو ہے جناب ان عقل کے مقلدین نے عقل پر بھروسہ کرنے والوں نے اور مشاہدے اور تجربے پر جو ہے وہ بنیاد رکھنے والوں نے فوراً جو ہے جناب تسلیم کر لیا جناب بالکل یہ صحیح بات ہے اس میں کوئی جو ہے انکار کی گنجائش نہیں ہے کیوں کہ جناب وہ اتنی تیز رفتاری سے جو ہے جناب خلا... خلائی جہاز اڑا ہے اور پھر ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بجلی ایسی بنا لی ہے جس کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار فی سیکنڈ ہے فی گھنٹہ بھی نہیں فی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں بجلی جو ہے مسافت طے کر لیتی ہے تو وہ راشد تو اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ تیز رفتار ہے کہ جو چاند پر گیا جناب وہاں پر جو ہے وہ اس کے سواروں نے چاند پر قدم رکھا اور چاند میں پہنچ گیا اور پھر ثبوت کے لیے چاند سے جو ہے جناب ایک عدد اور کیا کچھ نہیں ملا تو پتھر ہی لے آئے ان کے لیے پتھر ہی ہیں ان کے لیے اوپر بھی پتھر ہیں نیچے بھی پتھر ہے پامتراڑی نہ اب اتنا بھی آزاد ندی کیونکہ ان بے دینوں نے یہی تو کہا تھا کہ انکان کہ اللہ یہ جی اگر دین حق جو ہے یہ بالکل سچا دین ہے اور یہ حق دین ہے تو پھر تو ہم پر وہ آسمان سے پتھر جو ہے برسا دے ایسے بے وقوف سے ایسے بے وقوف ہیں یہ اور یہی بے وقوف یہ کہا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب انسان جو ہے وہ فضا میں جو چلا جائے انسان جو ہے وہ بلندی پر جو ہے چلا جائے سگل جو ہے وہ اس کو نیچے کی طرف لاتی ہے اور پھر جو ہے جناب وہاں پر تو ایک ایسا کرا بھی آتا ہے کہ جہاں انسان جہاں جو ہے وجود بالکل جو ہے بے ہٹ ہو جاتا ہے بے حرکت ہو جاتا ہے تو کیسے جو ہے جناب اتنے سارے کروں سے ناری کرا آتا ہے پھر جو ہے جناب برف کا کرا آتا ہے وہاں سے کیسے جو ہے نکل گئے کیسے چلے گئے یہ خود جو ہے واقعی معراج کا انکار کیا کرتے تھے میں کیا کیا باتیں ارض کروں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تفلیم نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو بہکایا کرتے تھے کہ تمہارا دین اور تمہارا مذہب بھی عجیب ہے اور تم بھی جو ہے جناب بالکل گردن نیچے کر کے سب جو ہے جناب آنکھ بند کر مانتے چلے جاتے ہو ذرا عقل کو بھی دیکھو عقل بھی تو کوئی چیز ہے اور عقل جو ہے یہ بھی تو ایک معیار ہے اور جناب تحقیق و تحقیق کی آڑ میں پھر جو ہے جناب بڑی بڑی پہنچیں شروع کر دیتے ہیں بھائی عقل کی روشنی میں دیکھا جائے پرکھا جائے تحقیق کرنی چاہیے ریسرچ کرنی چاہیے ایسی تھوڑی جی ہے بس بھولے صاحب نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا مان لیا اور جناب مان لیں ایسا نہیں ہے تو پھر ایسے لوگوں سے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی تحقیق اور تحقیق کی آڑ میں تم جو ہے یہ فلسفے اور ریسرچ کے دروازے کھولنا چاہتے ہو تو پھر یہ بحث بہت پھڑ جائے گی بڑی طویل ہو جائے گی بہت بڑھ جائے گی اور تمہیں جو ہے پھر اس کا جواب دینا بھی نہیں آئے گا ذرا ان سے جو عقل کے زاویے عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور عقل ہی کو سب کچھ مانتے ہیں ان سے پھر آپ پوچھنا شروع کر دیں اچھا بھائی ٹھیک ہے اقل ہی کوئی چیز ہے تو یار اکل میں یہ بات آتی ہے یہ بتلاؤ کہ تم مرد کیوں بن گئے تم مرد کیسے بن گئے اقل میں کیوں نہیں آتا مرد کیسے بن گئے تم عورت کیوں نہیں بن گئے اچھا شادی کر لی تو بھائی تم جو ہے وہ شوہر کیسے بن گئے تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہاری بیگم کیسے بن گئی تمہاری بیوی جو ہے وہ مرد کیوں نہیں بن گئی آخر کار یہی کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے اللہ کی مرضی ہی یہی تھی نتیجہ یہاں پر جو ہے وہ ختم ہوگا اور نت... رزلٹ یہی آئے گا یہی کہے بغیر کوئی چارے کار ہوگا ہی نہیں کہ جناب اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ہم مرد بنے ہم مرد بن گئے ہماری بیوی ہماری بیگم بنے تو اللہ کی مرضی ہی یہی تھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنے اپنی جلوگاہ میں اپنی خاص جلوگاہ میں بلائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی سر مبارک کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرائیں کرائے صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہرحال بھائی عقل وہی استعمال کی جائے گی کہ جہاں عقل اور شری احکام میں شریع معاملات میں کوئی جو ہے وہ تصادم نہ ہو جہاں اگر عقل کی بنیاد پر کوئی جو ہے شریع احکام کو پرکھنا چاہے گا تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اس جیسی برائے نام عقل کو تم پیچھے چھوڑو اس سے نیچے اترو تو تمہیں جو ہے مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور بات سمجھ میں آئے گی عقل دین اسلام میں ایک اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کا ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ناقص عقل کو معتبر مانیں اور ہم اپنی ناقص عقل کا اعتبار کر, کریں ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا معنی ہے تسلیم کر لینا گردن جھکا دینا اور اس کو مان لینا بغیر چونچر کے تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف و مج ادا فرمایا اور کیوں نہ حضور کو یہ شرف و مج ادا ہوتا اس لیے کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوا اللہ کی عطا سے ہوا اللہ نے جو ہے یہ اعزاز بخشا اور یہ میرا عطا فرمائی اور کس کو یہ میرا عطا فرمائی جس کو اللہ رب العزت نے ہاکم و سلطان اور شہنشاہ بنایا جن کو اللہ رب العزت نے سلطان دارین بنایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار ہیں دونوں جہان کے جو ہیں وہ حاکم ہیں دونوں جہان کے بادشاہ ہیں بلکہ دونوں کیا وہ ہمار کا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم. سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں سارے جہانوں کے لیے شہنشاہ بن کر آئے ہیں اور یہ بات میں یوں بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں بتلا سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دارائن کے دونوں جہان کے حاکم ہیں اللہ نے آپ کو دونوں جہان کا حاکم بنایا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اشاعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں میرے دو وزیر زمین میں ہیں میرے دو وزیر آسمانوں کے کون ہیں فرمایا کہ جبرائیل و میکایل اور زمین میں میرے جو دو وزیر ہیں وہ ہیں ابو بکر و عمر زمین, کے زمین میں وزیر حضور کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے وزیر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہلے وزیر پہلے خلیفہ دوسرے وزیر دوسرے خلیفہ اب آپ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وزیر کس کے ہوتے ہیں وزیر کس کے ہوتے ہیں جو حاکم نہ ہو اس کے بھی وزیر ہوئے ہیں جو حاکم نہ ہو جو سلطان نہ ہو جو بادشاہ نہ ہو جو سلطنت کا مالک نہ ہو کیا اس کے بھی وزیر سنے ہیں آپ نے تو کہیں گے تو ابوڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جناب حاکم نہ ہو شہنشاہ نہ ہو اور جناب اس کے وزیر ہوں یہ تو بڑی عجیب عجیب غریب بات ہے وزیر تو ہوتے ہی اس کے ہیں کہ جو سلطنت کا مالک ہوتا ہے جو حاکم ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے اچھا پھر ایک, ایک بات آپ نے جب یہ سمجھ لی کہ وزیر ہوتے ہی حاکم کے ہیں اور بادشاہ اور سلطان کے ہیں اسی طرح یہاں پر یہ بھی آپ سمجھ لیں جہاں جس مقام میں جس خطے میں اس کی سلطنت نہ ہو اور اس خطے کا وہ حاکم نہ ہو تو کیا اس, اس طرح سے بھی جو ہے اس خطے اور اس, اس مقام کے وزیر ہوں گے ہرگز نہیں ہوں گے جس خطے اور جس مکان میں جس مقام میں جو ہے حا, اس کی حاکمیت نہیں ہوگی وہاں کا وہ حاکم نہیں ہوگا تو اس خطے اور اس مکان کا وزیر بھی نہیں کوئی ہوگا تو بس یہیں سے آپ سمجھ لیجئے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور میرے دو وزیر جو ہے زمینوں میں ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ سرکار ظالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کے بھی حاکم ہیں اور زمین کے بھی حاکم ہیں بلکہ یوں کہیے کہ یہ آسمان اور زمین کیا ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مملکت کے دو صوبے ہیں اب جو مملکت کا سربراہ ہوتا ہے وہ جہاں چاہے جائے جہاں چاہے رہے اس کو اختیار ہوتا ہے تو اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور پھر آسمانوں سے پھر ہے عرش اعظم اور پھر مکان اللہ مکاں تک تشریف لے گئے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا خطہ تھا اپنا مشرقی پاکستان ایک صوبہ تھا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا وہ ہماری نااہلی اور ہماری رنجشوں اور ہمارے اختراک اور انتشار اور ہماری مخالفتوں اور دشمنان اسلام کی سازشوں اور اپنوں کی منافقتوں کی وجہ سے ہمارا ایک صوبہ مشرقی پاکستان وہ ہم سے جدا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے جناب پھر اب اس صوبے میں جو کچھ ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہے یہی یہی آپ دیکھ لیں کہ اس پاکستان کے ہماری اس مملکت کے کتنے صوبے ہیں چار صوبے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ ہمارا ملک پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ہے تو اس مملکت کا صدر جب چاہے جس صوبے میں چاہے جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے اس کو اختیار ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہی عقل کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے کہ اب یعنی اس وقت اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی دور کی اسی دور کے حوالے سے میں بات کروں کہ جناب صدر مملکت جو ہے جناب وہ کسی صوبے کا دورہ کرنا چاہیں مثال کے طور پر وہ صوبے سندھ کا دورہ کرنا چاہ رہے ہیں اب جناب اعلان ہو جاتا ہے کہ صدر مملکت اسلام آباد سے ہوائی جہاز کے ذریعے سندھ کے دورے پر جو ہے وہ جناب روانہ ہو رہے تو اس کے بعد خبر آتی ہے کہ جناب روانہ ہو گئے اور پھر شام کو خبر نشر ہوتی ہے کہ جناب صدر مملکت جو ہے وہ جناب صبح اسلام آباد سے چلے صبح نو بجے اسلام آباد سے چلے اور یہاں جو ہے کراچی ایئر پر جنا ٹرمینل پر وہ جناب پونے دس بجے خیر سے پہنچ, پہنچ گئے تو اب وہ جو عقل کی باتیں کرتے ہیں سمجھانے کے لیے ان عقل کے پجاریوں کی باتیں سمجھانے کے لیے میں عرض کروں چوٹی کو لے لیں آپ چونٹی کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچ جائے کہ جناب اسلام آباد سے صدر مملکت جو ہیں وہ صبح نو بجے روانہ ہوئے اور جناب پونے دس بجے کراچی ایئرپورٹ پر جناب ٹرمینل پر وہ اتر بھی گئے پہنچ بھی گئے اب چونٹی جو ہے جناب اپنے پاؤں کی طرف دیکھنا شروع کر دے اور وہ یہ کہے کہ یہ کیسی عجیب و غریب خبر ہے میں تو اگر اسلام آباد سے چلوں تو سارے دن میں لالا کے اڈے پر بھی نہیں پہنچ پا اور یہ کیسے ہو گیا یہ عقل میں بات کیسے آ سکتی ہے کہ جناب صدر مملکت اسلام آباد سے نو بجے چلے اور پونے دس بجے جو ہے جناب صبح سندھ میں پہنچ جائے تو اب کوئی اقل مند ہوگا صحیح عقل مند ہوگا عقل سلیم رکھنے والا ہوگا اور وہ کہ جو اپنی عقل کو ایمان کے تابع رکھنے والا ہوگا تو وہ تو چونٹی کی یہ بات سن کر یہی کہے گا کہ بے وقوفہ تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ اور تو اپنے پاؤں کو دیکھ تو اپنے پاؤں کو دیکھ کر یہ باتیں کر رہی ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کر یہ باتیں کر رہی ہے ہم نے تو تج سے یہ کہا کہ صدر مملکت ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے جناب صبح سے پہنچ گئے پونے دو گھنٹے میں یا ڈیڑھ گھنٹے میں تو اس ہائی جہاز پر کہ جو بڑا تیز رفتار ہے اس تیز رفتار ہوائی جہاز کے ذریعے جو ہے صدر مملکت کراچی پہنچے ہیں اور تو جو ہے اپنے ضعیف اور کمزور جسم اور اپنے ناتواں پاؤں کو دیکھتے ہوئے جو ہے جناب انکار کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ عقل نہیں مانتی اور مشاہدہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور تجربہ جو ہے اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے جناب اسلام آباد سے کراچی کیسے جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے تو ایسے عقل مندوں کو یہی کہا جائے گا کہ تم اپنی ناقص عقل اور اپنے معمولی علم کو اتنا جو ہے جناب سمجھتے ہو اتنی اہمیت دیتے ہو کہ دین اسلام کے مسلمہ اور اتنے جو ہے یعنی مستند واقعات کو عقل کے حوالے سے پرکھنا شروع کر دیتے ہو اور چون شروع کر دیتے ہو روسی عق پہنچا تو کوئی جو ہے جناب چوچرا نہیں ہوا امریکی سائنسدان چاند میں پہنچ گئے کوئی جو ہے جناب اعتراض اور کوئی جو ہے یہ محال نہیں مانا گیا وہاں کوئی عقلی استحالے پیش نہیں کیے گئے کہ یہ تو عقلن محال ہے عقل جو ہے تسلیم ہی نہیں کرتی وہاں جو ہے جناب سب تسلیم کر لیا اپنی مادی جو ہے جناب برق پر جو ہے جناب اتنا جو ہے اعتماد و یقین کہ وہاں جو ہے کوئی دگے اعتراض نہیں پھڑکتی تو پھر ذرا اب آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو سواری مہیا فرمائی جس سواری کے ذریعے سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میراج کرائی وہ سواری کیا تھی اور اس کا نام کیا تھا براق براق برف سے اور برف کے معنی تیز رفتاری کے آتے ہیں آپ نے تو اپنی عقل سے اتنی طاقتور بجلی بنا لی کہ جو ہی سیکنڈ ایک لاکھ چھیاسی ہزار کی مسافت کا فاصلہ طے کر لے تو جس خالق کائنات نے جس خالق عقل نے تمہیں یہ عقل عطا فرمائی تو تم نے جو ہے جناب اس کی بنیاد پر اتنی تیز رفتار سواریاں اور اتنی تیز رفتار چیزیں ایجاد کر لی تو وہ قادر مطلق وہ موتی قدرت اس کی ایجاد کا کیا عالم ہوگا اور جس نے وہ برات بنائی اس کی رفتار آپ کی یہ محدود اور ناقص عقل کی کیا سمجھے تو ایسی بڑی ایسی سری رفتار اور ایسی تیز رفتار سواری پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میراج کرائی تو اس میں جو ہے جناب کیا حیرت کی بات ہے کہ ایک آن میں کروڑوں میلوں کی مسافت طے کر کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تشریف لے آئے تو یہ بات جو ہے عقل میں نہیں آتی تو ان کو یہ ماننا پڑے گا ان کو جو ہے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ہماری فکر ناقص اور ہماری جو ہے وہ ہماری ناقص عقل اور, اور ایسی ایسی جو ہے جناب حیران کن ایجادات جو ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ خالق کائنات اس کے لیے تو یہ کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے کس طرح سے حضور تشریف لے گئے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ہزا پچاس ہزار فرشتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت حضرت المانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما تھے اور آپ جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی کافوری آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالى علیہ وسلم کے تلووں کو ملنا شروع کیا اور اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالى وسلم بیدار ہوئے اور حضور سے عرض كى كار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو اپنے یہاں کی دعوت دے رہا ہے اپنے پاس بلا رہا ہے وہی رب کہ جس نے حضرت موسا علیہ السلام کے عرض کرنے پر کہ رب ارینی کہ اے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا دے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا تھا کہ لن ترانی تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے یہ نہیں کہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتا ہوں بلکہ تم نہیں دیکھ سکو گے تمہارے اندر یہ اشتراک اور یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم میرا دیدار کر سکو وہی رب جو ہے تمہیں اپنے یہاں کے دورے کی دعوت دے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت محد سے بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح بھی اس وقت کہیں قریب رہی ہوگی اور یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوگی انہوں نے اس منظر کو اپنے اس طرح سے اس شیر میں جو ہے وہ بیانایا ہے کہ تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن کہیں تقاضے وسال کے تھے کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اور اے اللہ تیری شان بھی بڑی عجیب ہے بڑی نرالی ہے اور تجیب کو زیبہ ہے یہ بے نیازی تیری ہی لائق ہے اور تیری ہی شایان شان ہے یہ بے نیازی اور یہ سکھنا کہ کوئی تو جو ہے عرض کر رہا ہے کوئی تو درخواست کر رہا ہے کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا دے اور مجھے جو ہے تو اپنا جمال دکھا دے اور پھر اس کو جوش میں یہ کہا جاتا ہے کہیں تو جوش لن ترانی ایک تو ہوتا ہے نا کہ تم نہیں دیکھو گے یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی لیکن یہ کہنا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکو گے یہ تو جوش والی بات ہے یہ تو قرآن کریم میں فرمایا کہن ترانی کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے تو کہیں تو جوش کے ساتھ حضرت موسا علیہ السلام کو یہ جواب دیا جاتا ہے وہ متمنی ہیں وہ تمنا کر رہے ہیں کہ مجھے میرا پروردگار اپنا دیدار کرائے اور یہاں جو ہے اللہ رب العزت ان کو جو ہے جناب بلا رہا ہے ان کو دعوت دے رہا ہے ہاں؟ یہی فرق ہے کلیم و حبیب کا یہی فرق ہے کلیم و حبیب میں کلیم تو وہ کہ جو دیدار الہی کی تمنا کرے اور حبیب وہ جس کے لیے خود اللہ رب العزت جو ہے وہ بلائے اور دعوت دے کہ تم مجھے دیکھ لو میرا دیدار آ کر کرو صلی اللہ علیہ وسلم <سلامت> تو ارض یہ کر رہا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقسا اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر فرما رہے ہیں ارج پر پہنچ رہے ہیں تو وہ تو حاکم ہیں وہ تو اپنی مملکت میں جا رہے ہیں اور وہاں کا دورہ فرما رہے ہیں کیسے حاکم ہیں سے دیشان حاکم ہیں کیسے اعلی حاکم ہیں زمین و فلک نے ایسا حاکم نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کی ادا اور جس کی بات نہ صرف یہ کہ جن و انس مانے بلکہ شجر و حجر بھی مانے حضور وہ حاکم ہیں کہ اگر درخت کو حکم دے دیں تو وہ جناب ہل کر زمین سے اکھڑ کر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہو جائے شجر و حجر بارگاہ مصطفی میں آ کر سلامی پیش کریں یہاں تو یہ جو دنیا کے حاکم ہیں یہ دنیاوی حاکم خود ساختہ حاکم جو بنے ہوئے ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ تو اس وقت تک سلامی لیتے ہیں جب تک کہ رعایا چاہتی ہے اور انہیں کون سلامی دیتے ہیں جو ان کے وظیفہ کار ہیں جن کو روٹی کھانے پینے کے لیے مل رہی ہے دانا پانی مل رہا ہے وہ ان کو سلامی دیتے ہیں لیکن کوئی حضور جیسا بھی حاکم ہو تو دکھلائے کہ جس کے حکم پر جناب جانور چلے آ رہے ہیں جس کے حکم پر شجر و حجر چلے آ رہے ہیں اور پھر حکم دے رہے ہیں تو وہیں واپس جا کر وہ وہیں پر اپنے مقام پر جا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں ایسے حاکم ہیں سرکار ایسے جو ہیں وہ سلطان ہیں اور ایسے بادشاہ ہیں اور اور بتلاؤں اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایسے حاکم ہیں کہ جن کا حکم جو ہے سورج اور چاند اور ستارے بھی مانتے ہیں ہیں چاند کے دو ٹکڑے فرما رہے ہیں غروب شدہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس جو لے آ رہے ہیں کوئی دکھاؤ تو صحیح ایسا حاکم کہ جس کی حکمرانی جس کا حکم جو ہے وہ سورج اور چاند پر بھی چل رہا ہو اسی لیے تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اعلی حضرت آلہ حضرت ہی ہیں آج تو جس کو دیکھو جناب آلہ حضرت بننے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں آلہ حضرت لیکن یہ ایک ایسا وہ کیا کہتے ہیں انگلش کی گرامر میں میرے خیال ہے ایک تو ناؤن ہے دوسرا پرو ناؤن ہے اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور ہے یہ اعلی حضرت کا نام جو ہے پرو ناؤن سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کے لیے محدی سے بریلوی کے لیے مختص ہو گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی جب بنانے سے نہیں جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو فوراً بہن جو ہے جاتا ہے کہ محدی سے بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مراد ہیں، اسی لیے وہ فرماتے ہیں حضور کی اسی حکومت حضور کے اس حکم کے چلنے کی بنیاد ہی پر تو وہ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اشارے سے چاند چیر دیا دوسری دوسری ناتن فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابو تمام تمہارے لیے تو حضور دونوں جہان کے حاکم دونوں جہان کے سردار اگر وہ اس ایک, ایک خطے سے اگر دوسرے مقام اور دوسرے جو ہے وہ جناب حصے میں تشریف لے گئے اور وہاں سے تشریف لے آئے اپنے اختیار سے تو اس میں کوئی تعجب کی اور حیرت کی بات نہیں یہاں سے حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرما کر پھر جو ہے باقی باتیں حذف کر رہا ہوں اور جناب نورانی امامہ سر پر رکھ کر اور نورانی چادر اڑھا کر حضور کو جنت کا دولہ بنا کر ہزاروں فرشتوں کی جو ہے جناب معیت میں حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے جو ہے وہ جناب ساتھ لے جاتے ہیں اور مسجد افسر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر جناب حضرت آدم علی نبی جینا و علیہ السلاۃ تسلیم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی جینا و علیہ صلاحت تک سارے انبیاء سرکار کے استقبال کے لیے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں کیسے حاکم ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے انبیاء موجود ہیں انبیاء کی جماعت موجود ہے وہاں جو ہے جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے یہ بھی ایک شان کوئی کسی مملکت کا صدر یا وزیر اعظم جب کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو خادم کس طرح سے ساتھ ہوتے ہیں وہ جناب اپنی خادمانہ شان کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے تعارف کراتے ہیں یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں حالانکہ جانتے ہوتے ہیں کہ بارہا جو ہے اس ملک کا دورہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے جاتا ہے تو یہ, یہ بات نہیں سمجھی جاتی کہ جناب وزیر اعظم کو تو پتا ہی نہیں کہ جناب امریکہ کے, امریکہ کا صدر کون ہے وہاں کا جو ہے جناب وزیر خارجہ کون ہے وزیر داخلہ کون ہے یہ تو یہی نہیں پتا تھا ان کو وہ تو وہاں کے جو ہے جناب ایک شخص نے بتلایا کہ یہ, یہ جناب وہ صدر ہے فلاں یہ اور یہ وزیر خارجہ یہ داخل ہیں ارے بھائی یہ تھوڑی سمجھو بلکہ سب سمجھتے ہیں کہ جناب یہ, یہ خادم ہے مملکت کے اپنی خادمانہ شان کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں یہ تعارف اس حیثیت سے ہو رہا ورنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں تو ان کو سب کو نبوت ملی عالم ازل میں عالم ارواح میں جو اجلاس ہوا تھا وہاں سب کے سامنے تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیے تھے تبھی تو سب کو نبوت ملی تھی وہ تو سب جانتے تھے لیکن وہاں حضرت جبرائیل اپنی خادمانہ شان ظاہر کرتے ہوئے حضور کا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ تعارف کرا رہے ہیں تعارف ہو گیا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آزان دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سب بندی ہوتی ہے اور حضرت جبرائیل پھر اقامت کہتے ہیں اور سرکار جو ہیں سارے نبیوں سے آگے کھڑے ہوتے ہیں سب سے آخر میں تشریف لانے والے سب سے آگے تشریف فرما ہوتے ہیں اور سارے انبیاء پھر حضور کی امامت میں نماز, نماز, نماز اقسام میں دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ اپنے اپنے وقتوں میں یہ انبیاء تشریف لائے اور ان کی نبوت کا ڈنکا وجہ شہرت ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے اگرچہ نبوت باقی ہے نبوت منسوخ نہیں ہوئی نبوت ختم نہیں ہوتی ہے نبوت باقی ہے ان کی لیکن شریعت ان کی منسوخ ہو چکی ہے اب ان کی سلطنت ختم اب سلطنت قیامت تک سرکار کی جاری ہے یہی فرماتا کہ نماز اقسام میں یہی سر تھا یہی راز اور یہی بھید تھا کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لانے میں اس دنیا میں مبوس ہونے کے اعتبار سے تو جو ہے وہ آخر ہیں لیکن وہ اپنے مقام اور اپنے مرتبہ کے اعتبار سے سب سے اول ہیں سب سے اعلیٰ ہیں نماز ادا ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جناب پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے اور پھر عرش اعظم پر جلوہ گری ہوتی ہے وہاں سے پھر جو ہے حضرت جبرائیل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاتا ہے آواز آتی ہے عرش اعظم پر کہ یا ادن یا خیر البریہ کہ اے مخلوق میں سب سے بہتر سب سے عمدہ سب سے نفیس سب سے اچھے قریب ہو جاؤ ادن یا احمد اے احمد قریب ہو جاؤ ادن یا محمد اے محمد قریب ہو جاؤ اور پھر یہ کہاں تک قریب ہوتے رہے وہ سور نجم میں ارشاد ہوا فکان کا نے او ادنا اتنا قریب ہو گئے اور اتنی نزدیکی بارگاہ خداوندی میں اللہ رب العزت سے حضور کی اتنی نزدیکی اور اتنا قرب ہو گیا کہ فکان کا قوسین او ادنا جیسا کہ کمانوں کے درمیان تیر کا فاصلہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے قرآن کے الفاظ اور پھر سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیدار فرمایا اللہ رب العزت پر جو ہمارا ایمان ہے بغیر دیکھے ہے کہ نہیں بغیر دیکھے ہمارا ایمان یہ ایمان بالغیب اور اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے سارے غیبوں کی غیب ہے یعنی جنت بھی ہم نے نہیں دیکھی دوزق بھی ہم نے نہیں دیکھی اور اللہ تعالی ہمیں دوزک نہ ہی دکھائے ایمان اس پر ہمارا ہے اس کے وجود پر اس کے وجود پر ہمارا ایمان آپ کو حیرت ہوگی بات میں عرض کر دوں کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ جنت اور دوزک کا انکار کرتا ہے جن شیتان اور فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتا ہے اب آپ بتلائیے کہ جنت و دوزت پر اور فرشتوں پر ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے اگر ایک کا بھی انکار کیا جائے تو پھر صرف کلمہ پڑھنا نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ جنت کا وجود جہنم کا وجود قرآن سے ثابت ہے وبشری اللہ عام الحم جنطح الحاط اور دوزک کے بارے میں فرمایا کہ دوزک کن کے لیے ہے فرمایا کافرین بنا دی گئی جہنم جو ہے دوزک جو ہے وہ بنا دی گئی کن کے لیے کافروں کے لیے تو آپ بتلائیے کہ جنہوں نے دوزک کا انکار کیا اس انہوں نے اس آیت کا انکار کیا کہ نہیں قرآ کریم کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پورے قرآن کو تو مان رہے ہیں ایک آیت کو نہیں مانا تو کیا ہوا نہیں ایک, ایک, پر ایک, ایک زبر و زیب ایک ایک حرکت پر جو ہے ایمان لانا ضروری ہے تو بہرحال تو میں ارض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سارے غیبوں کی غیب ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا حضور کون ہوئے مہمان اور اللہ رب العزت کی ذات میزبان تو کیا کبھی کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ جناب کوئی میزبان کسی کو اپنے یہاں مہمان کے طور پر بلائے مہمان تو آ جائے اور میزبان جو ہے وہ پردے میں چلا جائے کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی کسی کو مہمان مہمانی کے طور پر کسی مہمان کو بلاتا ہے تو میزبان تو ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضور کو اور پھر اللہ ہی نے حضور کو اپنے قریب کیا اور فقانا قاو قاو سین او ادنا اتنے نزدیک ہو گئے اور پھر وہاں نزدیک ہونے کے بعد کیا ہوا سورہ نجم میں شاد ہوا کہ ماں جاگل بسر وما کہ نظر نے دیکھنے میں آخوں نے دیکھنے میں کوئی کجی نہیں کی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی کیفیت یا ایسا ہیجان پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا دیدار حضور کی آنکھیں نہیں کر سکی ایسا نہیں ہوا بلکہ ماںل بسر وما تغا لقت رام آیا تیربی ہل کبرا اللہ رب العزت اور وہاں جو کچھ بھی مشاہدات تھے جو بھی دیکھنے میں آ سکتا تھا اللہ رب العزت کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جو ہے وہ دیکھا سب کا مشاہدہ کیا اور خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا آنکھ جو تھی وہ بہ کی نہیں آظر جو تھی وہ ادھر ادھر نہیں ہوئی بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے وہ جناب دیدار رب العزت ہوا ہے اور پھر وہاں سے دیدار کرنے کے بعد پھر واپس تشریف لاتے ہیں سارے واقعات میں درمیان کا حذب کر رہا ہوں خیال تھا کہ آدھا گھنٹہ تقریر کروں گا اور اتفاق ہے کہ آج طبیعت جو ہے میری ظہر سے ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ اور طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ میں ظہر اور اثر اور مغرب پڑھانے کی پوزیشن میں بھی, بھی نہیں تھا حقیقت یہ ہے اللہ ربولی سے دعا کر رہا تھا کہ آج شب, شب معراج ہوگی ستاایک شب ہوگی اور اللہ مجھے اتنی ہمت و طاقت عطا فرما کہ میں سالہا گزشتہ کی طرح مثال بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور فلسفے معراج پر کچھ عرض کر سکوں یہ اللہ کا انتہا کرم ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اس लायक کیا۔ ورنہ میری ہمت نہیں تھی بہرحال تو ابھی میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا یہ باتیں تو نہ ختم ہوئی ہیں نہ ختم ہوں گی ہیں اور یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا اور آپ خلوص کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ تشریف لاتے رہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے عقیدت اور محبت اور آپ کے خلوص اور آپ کی دعاؤں کے صدقے اور وسیلے سے انشاءاللہ پھر جو ہے آہ اور آہ جو ہے وہ حوالے سے باقی مع کے بارے میں عرض کروں گا اور یہ مطلب چلوں کہ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے بیت المقدس تشریف لائے اور وہاں سے پھر جو ہے آپ مسجد حرام تشریف لائے اور جہاں آ کر آپ نے سب سے پہلے جس کو واقع معاج کی خبر دی وہ خلیف اول حضرت سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنی مناسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کی اولیت میں کتنی مناسبتیں ہیں یعنی حضور کے پہلے وزیر اور پہلے خلیفہ اور میں سے سے پہلے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر تعالیٰ تو حضرت صدیق اکبر تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ میں کی خبر دی گئی کیونکہ حضرت جبرائیل سے حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ اتنی طویل مسافت کا یہ سفر میں نے کیا ہے اور اتنے مشاہدات کیے ہیں جب واپس میں اپنی قوم میں لوٹوں گا تو اس واقعے کی کون میری تصدیق کرے گا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور سے کہ آپ کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر اس واقعے کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں بلدی جا اب صد کی تو دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تصدیق کی منکروں نے بے دینوں نے حضور کے گستاخوں نے جب اس واقعے کی خبر کو سنا تو انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو اب تک تو محمد زمین کی باتیں کیا کرتے تھے اور اب جو ہے جناب آسمانوں کی باتیں کرنے لگے حضرت ابو بکر کے پاس بھی پہنچے اور بھی یہ جان کر پہنچے کہ یہ بات جو ہے عقل میں آنے والی تو ہے نہیں تو ابو بکر جو ہے وہ اس کا انکار کر دیں گے جب ابو جہل وغیرہ پہنچے اور ابو حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو تمہارا نبی جو ہے اب تو آسمانوں کی باتیں جو ہے وہ کرنے لگے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد مسجد اقصا گیا اور آسمانوں پر گیا پھر جو ہے جناب عرش پر گیا اور اللہ کا دیدار کیا اور جنت و دو سب کو دیکھا اور پھر اس کے بعد جو پھر میں واپس آ گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا میرے نبی نے یہ بات کہی ہے واقعی میرے نبی نے یہ فرمایا تو ابو جہل لہب ابو لہب وغیرہ کہا کہ ہاں بھائی تمہارے نبی نے تو یہ کہا ہے انہوں نے تو یہ بتلایا ہے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اچھا اگر میرے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو یہ تو کیا اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی اور تعجب خیز بات فرمائیں گے تو ابو بکر اس کو بھی تسلیم کرتا ہے اللہ تبارک بطالہ ہمیں ایسی ہی عقل سلیم اور ایسا ہی ایمان اور ایسا ہی عقیدہ اور حضور سے ایسی ہی وابستگی عطا فرمائے کہ جیسی کے حضرت ابوبکر بکر کو تھی جیسے کہ حضرت عمر کو تھی اور جیسی کہ حضرت سیدنا عثمان کو تھی جیسی کہ حضرت سیدنا علی کی علی کو تھی بلکہ یوں کہیے سارے صحابہ کو تھی ایسی عقیدت اور ایسی محبت عطا فرمائے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض و برکات سے اور حضور کی رحمت کا سے وافر حصہ عطا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقع معراج اور فلطف معراج اور واقع معراج کے تقاضے پورے کرنے کی توفے کی نیتر میں تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں اس حوالے سے بڑا اچھا موقع ہے اور ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں یہ ہماری اور آپ کی یقین مانیے بہت بڑی خوشبکتی ہے بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واقع معراج میں یہاں پر جمع ہیں اور اپنے ایمان کو ہم جلا دے رہے ہیں تازگی دے رہے ہیں دیکھیے اصل مقصد تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اعزاز حاصل ہوا کیسی فضیلت اور کیسا درجہ اور مرتبہ عطا ہوا کہ آپ کو معراج ہوئی لیکن قربان جائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر کہ آپ نے تو یہ مقام اور یہ فیض اور یہ درجہ حاصل کیا ہی لیکن آپ نے اپنی امت کے لیے بھی جو ہے اس حوالے سے ایک ایسا ذریعہ عطا فرما دیا کہ ہمیں اپنی حیثیت اور اپنے مقام کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب و منزلت اور ہمیں بھی جو ہے وہ درجہ حاصل ہوتا ہے اور وہ ذریعہ ہے نماز آپ جانتے ہیں کہ اسی موقع پر نماز اللہ تعالیٰ نے فرق فرمائی تھی لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نماز کی اہمیت سے کس قدر غافل ہیں کتنے بے خبر ہیں کہ یہ نماز کہ جس میں امت مسلمہ کی معراج ہے حضور کے معراج تو یہ تھی نا کہ مسجد حرام سے مسجد اقساف پھر آسمان اور عرش اعظم اور پھر لامکان تشریف لے گئے امت مسلمہ کی معراج یہ ہے کہ پانچ وقت خلوص کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو یہ یقین مانیے کہ یہ, یہ آپ کے امتی کی معراج اسی لیے آپ نے یہ شاد فرمایا اصفلا تو معاج المنین او کما قال کہ اہل ایمان کی معراج نماز میں ہے کوشش کیجئے اپنا ذہن بنائیے اور یہ عہد کیجئے کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے نفس و شیطان کتنا ہی ہمیں برگلائے کتنا ہی ہمیں جو ہے وہ بہلائے اور کتنی ہی طبیعت اگتا کیوں نہیں رہی ہو لیکن ہم مقابلہ کریں گے اور نماز کا جب وقت آئے گا تو ہم دنیا کے سارے دھندے سارے کام چھوڑ کر ہم نماز کی طرح متوجہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا اور ہم نے اس پر عمل کر لیا تو یقین مانیے ہم نے جو ہے وہ اس یاد کے منانے کو اور اس کے مقصد کو حاصل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے ہمت عطا فرمائے واقر الداوان الحمد للہ العالمین